اب آپ اس مبارک سلسلے کا ستر و حلقہ ہلکا فرمائیں کہ اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ آم میں میرے چاچا ابھی جہل ابھی جہل کہا تو میں نے کہا ماں بک ابھی جہل بیٹا تمہیں ابھی جہل سے کیا اس نے کہا کہ یا امیں قدسمے تو انہوں آزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کسم ہے میں نے سنا وہ میرے مدنی کا دشمن اور میرے نبی کو اس نے بڑی اور آج میں فیصلہ, فیصلہ کر کے آیا ہوں اپنے گھر سے کہ میں یا دنیا میں میں زندہ رہوں گا یا ابھی جل ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب نظر آئے گا تو میں بتا دوں گا کہ ابھی اس نے بات ختم کی دائیں لگا امیں پھر ابھی ابھی جل کے در ہے انہوں نے کہا بیٹا کیا بات ہے انہوں نے کہا بس آج ہمارا فیصلہ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے نظر ڈالی تو ابھی یہ ہلکا شہ جاتا پھر لغاب تھی کہ جیسے ایک درخت درختوں کے جھنڈ کے اندر کھڑا ہونا درمیان میں ایسے وہ کھڑا تھا اور ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا تھا اور کیونکہ وہ ان کا بڑا تھا سردار تھا ان کا اور اس وقت جنگ کا اصل سبب بھی ابھی جہل تھا ورنہ باغی تو سب نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے بنو آشف نے بنی عبد المطلف نے بنو عباس نے سب نے کہا کہ بھائی جب قافلہ ہمارا خیریت سے چلا گیا ہے تو ہم کیوں جنگ لڑے لیکن ابھی جال نے کہا کہ نہیں جنگ لڑنی آج ہی تو ہمیں موقع ملا ہے کہ تین سو تیرہ مسلمان ہمارے سامنے ہیں پدینہ منورہ بہت دور ہے ان کو کمک بھی پیچھے سے نہیں آ سکتی اور ہمارے ساتھ ایک ہزار کا لشکر ایک ہی دفعہ مٹا دیں گے بات ختم ہو جائے گی تو حضرت عبد الرحمان عب فرماتے ہیں فرائی تو ہوا میں نے دیکھا کہ جیسے ایک درختوں کے جھنڈ میں ایک درخت کھڑا ہونا ایسے سامنے کھڑا تھا تو میں نے اس کو اشارہ کیا اس کو, کیا اس کو, کیا اس کو دیکھ رہے ہیں او او او ایک آدمی کھڑا ہے اس کے بال سفید ہیں اور داڑھی بھی سفید ہے وہ داڑھی شاڑھی رکھتے تھے جیسے آج کل یہودی بھی رکھتے ہیں یہودیوں کی بڑی بڑی داڑھی یہ تو خیر مسلمانوں کو بوجھ لگتا ہے باقی ہر مذہب والے رکھتے ہیں ان کے فیشن میں بھی فرق نہیں آتا ان کے جدید یعنی فیشن میں اور دیکھ رہے ہیں یہودیوں سے زیادہ دولت تو کسی کے پاس نہیں اور وہ بڑے یعنی فیشن میں بھی آگے ہیں لیکن ان کے فیشن میں ان کے معیار میں ان کے اتوار میں عادات میں ان کے لوگوں کے سامنے وہ تو ہی نہیں سمجھتے داڑھی ایک مسلمان ہے جو کہہ رہا ایک تو اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا اور دوسرا اس کو اچھی نہیں لگتی تیسرا فیشن کے خلاف داڑی ہو تو کہتے ہیں عجیب سے لگتا ہے نا آدمی کارٹون لگتا ہے بی بی ڈر جائے بچے ڈر جائیں رات کو گھر میں و اس کے علاوہ آدمی کچھ نہیں حالانکہ یہ سب ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو داڑی نہ ہو نہ تو بندہ مرد ہی نہیں ہوتا آپ نے کبھی خسرے کی داڑی دیکھی کہ عرم میں کھڑے ہیں طواف میں خاد کعبہ ان کی داڑی ہوتی عورت کی داڑھی ہوتی گا کیوں نہیں ہوتی حالانکہ یہ تو علامت بھی رجولیت کی داڑھی چلو تم داڑھی سنت سمجھ کے نہ رکھو مرد بند کے لیے تو رکھو نا اب میاں بیوی بی کٹے سے دونوں کی داڑھی رہو کیا پتہ لگا کہ بیوی بی کون ہے شوہر کون ہے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے یعنی صرف ان کا چہرہ کھلا ہوا اور باقی سب نے آف آدمی ایمان سے کہیں کہ کیسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں شی کون ہے اور ہی کون ہے آپ کے پاس کوئی فیصلے کا انداز ہو تو ہو بہرحال ایک عام دیکھنے والا آدمی تو نہیں کر سکتا کیونکہ اچھا باقی رہ گیا تھا کہ اور دو کے بال بڑے ہوتے تھے اس سے کچھ وہ پہچان بھی کٹ گئے اس سے بھی وہ نہیں پہچانی جا سکتی وہ بھی تو بردو کی طرح ہو گئے تو بہرحال یہ الگ بات ہے لیکن اب جال وغیرہ بھی تو دور سے عبد الرحمٰن ابن قوف قوف کہتی ہیں کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو دور بندہ کھڑا ہے نا جس کو سب لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہر طرف اس کے تلواروں والے کھڑے ہیں ہتھیار بند کھڑے ہیں نیزابار کھڑے ہیں اس کے خادم غلام وہ کہتا ہے بس میں نے اشارہ کیا ابھی میرا ہاتھ یوں واپس نہیں آیا تھا نیچے میں اشارہ نے وہ کھڑا ہے ابھی میرا ہاتھ نیچے واپس نہیں آیا تھا کما یا خروج جو سہوں میں وہ دونوں ایسے نکلے جیسے تیر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا مجمع چیرتے ہوئے گئے اور دونوں کی تلواریں ابو جال پہ پڑی ایک مارا گیا اور ایک واپس بھی آ گیا آؤ جو تھا وہ بےچارا مارا شہید ہو گئے کہ اکرما ابھی جال کا بیٹا کھڑا تھا اس نے حملہ کیا وہ تو مارا گیا لیکن دوسرا واپس بھی آ گیا زخمی ہو کر ابو جہل گر گیا ابو جہل کے گرنے پر تو فوج کا مرال ختم ہو گیا ان کے جو لڑا کا لوگ تھے ان کا کتلا بھی جہل کتلا بھی جہل قتل رہائی سو مکہ کتل رہائی مکہ شور ہو گیا نا جی جبھی جہل مارا گیا اب لوگ جو ہیں جناب افراتفری میں ایسے پریشان ہیں کہ ایک آرابی ہے ایک بدو ہے اس کا کوئی جنگ شنگ سے تعلق نہیں تھا نہ مسلمانوں سے نہ مکے والوں سے وہ ویسے کہیں سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ آپس میں جنگ بنی ہوئی ہے تو وہ ایک پہاڑی پہ ساتھ چڑھ کے اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا کہ چلو دیکھے جنگ کیسی ہوتی تو کیسی لڑائی ہوتی یہ تو قاعدہ تھا نا کہ اگر آپ جنگ میں نہیں ہیں تو لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے کیونکہ نہ آپ ادھر سے ہیں نہ ادھر سے آپ تو علادہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے کیوں کوئی تعارف کرے وہ بیٹھا ہے آرام سے اور کہتے ہیں اللہ بار آئی تو اجبن کہتا ہے عجیب بات میں نے تو زندگی میں ایسا عجیب واقعہ نہیں دیکھا کہ فرو کنڈیشا پکے والے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے عورتیں بھاگتی ہیں پیٹھ اس کر کیا ہو گیا ان کو سامنے مجھے تھوڑے سے آدمی نظر آ رہے ہیں ادھر بہت آدمی ہیں اور اس کے بعد بھاگ رہے ہیں کہ بھاگنا تو عورت کا کام ہے مرد تھوڑا میدان سے بھاگتا ہے یہ کون کیا ہو گیا تو ابھی اسی اصنا میں اب جب ان میں اللہ نے ہراس خوف اور مسلمانوں کا روب تاری کر دیا کہ اب بھاگنے لگے تو اب تو پھر مسلمانوں نے ان کو تلواروں کی باڑ دے رکھ لیا انہوں نے کہا کہاں بھاگتے اور شجاعت کا عالم دیکھیں ایک صحابی ہے جس کی عمر ستارہ سال بعض کہتے ہیں کہ یہی معاذ تھا آز اور معاوض نے ابو جہل کو مارا تو اس کا ایک بازو جو تھا اس کو تلوار لگی اور بازو کٹ گیا لیکن آخری حصہ جلد کا جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا وہ پورا نہیں کٹا تھا وہ بازو لڑک رہا ہے اور وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہا ہے بازو کی تکلیف نے جب اس کو پریشان کر دیا تو بیٹھ گیا بیٹھ کے اپنے بازو پر پاؤں رکھا کھڑے ہو کے توڑ ڈالا ایسے آپریشن کرتے ہوئے ہم دیکھے کبھی کیا ہے سلام ایمان دیکھا نہیں آپ نے چودہ سو سال گزر گئے طالبان کے پلے میں کیا ہے یہ تو مدرسوں کے طالب تھے بےچارے یہ تو اب دشمن کا میڈیا انہیں دہشت گرد بنا رہا ہے نا ورنہ تو جو علاقہ ان کے پاس ہے اس جاتا مثالی امن تو دنیا کی کائنات کے کسی حصے میں نہیں سونے سے لدی ہوئی عورت کو آپ بھیجتے رات کو پوری رات سفر کرتی رہے اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے سوال پیدا نہیں ہوتا یہ تو چونکہ یہودی میڈیا ہے سارا ان کے پاس جدید الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہے وہ بیچارے مسلمان ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹی وی شیو میں دیکھا داڑیاں رکھی ہیں بےچاروں نے اور چادریں کندھوں پہ پڑی ہوئی ہیں اور جناب کوئی پتہ نہیں کبھی نہ لڑے نہ کبھی ٹریننگ لی نہ فوج نہ ان کے پاس تجربہ اور سامنے کون تھے جنرل عبد المالک جیسے فوج کے لوگ جرنل دوستم عبد المالک بڑے بڑے جنگجو لوگ جنہوں نے باقاعدہ رشیا سے ٹریننگ نہیں اور باقاعدہ منظم فوج کے منظم اور باقاعدہ جرنیل اور یہاں سے کون قیادت کرنے والے کون ہے مولوی داڑیوں والے اچھا کھانے کو بھی کچھ نہیں ایک پیالے میں سوکھی روٹی ڈال کے اور ٹکڑے بھگو کے کھالی لی چائے کا گونٹ پی لیا مل گیا ٹھیک ہے نا مینا ٹھیک مل گیا تو الحمدللہ نہیں ملا انہوں نے کہا ٹھیک ہوا یہ کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اندر جب ایمان و اسلام کی چنگاری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر صحیح معنوں میں اس کی قوت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہماری بد قسمتی تو یہ ہے نا کہ مسلمان ہم نہیں رہے ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں لیکن کام کے مسلمان ایک صحابی حضرت قطع وہ بھی اسی جنگ بدر میں ہیں ان کو جو تیر لگا کوئی چیز لگی تو آنکھ پیرا اور لٹک رہی اللہ معاف کرے آنکھ آتی نادک چیز ہے کتنا انسان کے لیے ویسے تکلیف ہے اب شدت درد نے جب ان کو پریشان کر دیا تو نے ساتھیوں سے کہا بھی کیا دیکھ رہے ہو میں تڑپ رہا ہوں اور تم دیکھ رہے ہو بھی تلوار سے کاٹ دو پھینک دو بار یہ لٹک رہی ہے اس لیے مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے ایک صحابی نے کہا اس نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کرتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے حضور پاک کی خدمت میں لے جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں حضور کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کاٹ دیں کیا کریں پٹی باندھیں کیا حضور کی خدمت میں لے جانے پھر میں اور دنوں میں میرے قریب ہو جاؤ اور کتا کہتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ پر میرا وہ رکھا ڈیلا اور میری آنکھ پر رکھ کے بس کیوں کر دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں خدا کی قسم ہے آج تک پتا نہیں چلتا یہ آنکھ زخمی ہوئی تھی کہ یہ زخمی ہوئی کہتے کہ کوئی آج تک فیصلہ نہیں کر سکا پھر کہ میری وہ کون سی آنکھ تھی کہ جو جنگ میں باہر آئی تھی حضور پاک کے ہاتھ لگنے سے بات ہی ختم اب کفار جب دوڑے زخمی ہوئے مارے گئے کچلے گئے تو جنگ بدر میں ستر کافروں کا بڑے سے بڑا سردار جو تھے رنجی جن میں اتبا تھا اتوا تھا،, تھا بھی جہل تھا بڑے بڑے جو ان کے روسا کفار سنادید کفارہ فارا قریشی سب کے سب مارے گئے اور ستر گرفتار ہوئے ابو جہل زمین پہ پڑا تڑپ آئے لیکن روح باقی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خفی پر بڑے کمزور اور بڑے نحیف فاد یعنی آپ کی ایسی پنڈ نہیں جیسے عام آدمی کے یعنی بازو ہوتے ہیں ایسی پریخ پریک پتری پتری سی اتنے کمزور آدھے ایک دفعہ مدین منورہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کجور پہ چڑھنے لگے کہ حضور کے لیے کچھ کھجورے لے آؤں تو وہ پنڈلیاں تھیں نا بریق بریک تو صاحب نے دیکھی تو ایک صاحب ہی وہ ہنسی آ گئی کہ دیکھو یار یہ کیسے جوان کی پنڈلی ہے برا ایک بچے کی پنڈلی ہے وہ حضور نے فرمایا تم کیوں ہنسے ہو انہوں نے کہا یا سلّہ اللہ عجبت من کا عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ علیہ مسعود کی پنڈلیوں کا خفی گنا دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے میرے عبداللہ علیہ مسعود کی شان کا اگر ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک پلڑے میں عبداللہ اللہ مسعود کا ایک پاؤں رکھ دو تو یہ بھاری ہو جائے گا تم اس کو ظاہر میں دیکھ رہے ہو تمہیں پتا نہیں ہے کتنے شان والا آدمی عبداللہ علیہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے تو ابو جال کا اب احساس ہے بات یعنی ختم نہیں ہو گیا اس نے جب دیکھا عبد اللہ المسود نے کہا کہ ہاں اب بتاؤ ابو جہل کیا حال ہے تو تو ابو جہل نے دیکھا چاہ کہتے ہاں اچھا انتلدی تر الغنہ تم وہی نہیں ہو جو جی ہماری بکریاں چراتے تھے یعنی غرور دیکھ بدر میں پڑا ہے گردن کٹی ہوئی ہے زخم لگ چکے ہیں بچنے کی کوئی امید ہے۔ اور یہ بھی دیکھ رہا ہے اسی زخمی حالت میں کہ اس کے ساتھ ہی سب بھاگ گئے اور یہ بھی سن رہا ہے کہ فلاں قتل ہو گیا فلاں مارا گیا فلاں مارا گیا لیکن غرور نہیں عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ چڑھنے لگے کہ اس کو تلوار ماروں تو کہتا ہے کہ آئی القلم بکریوں کے چرواہے تمہاری تلوار سے میری گردن تھوڑی کٹے گی اور تمہاری کند سی تلوار ہے خواہ مجھے بھی پریشان کرو گے تم خود بھی تکلیف میں آؤ گے میری تلوار نکال لو میری گردن کاٹنے کے لیے سردار کی گردن ہے سرداروں کی تلوار سے تو کٹ سک یعنی اندازہ کریں ابو جہل کے اسی لیے حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کفر ہو تو ابو جہل کو پھر کفر تو ہے نا پھر کافر تو بنو نا پکے بنو یہ کہ آدھا تیتے آدھا بٹیر ہو تو ابھی جہل کا ہو اور ایمان ہو تو صدیق کا ہو درمیان میں کچھ درمیان میں کوئی بات نہیں ہے کہ آدھا تیتے آدھا بٹیر کابت اللہ پہ بھی جا کے ملتدم پہ رو لیا قبر پہ بھی سجدہ کر لیا اللہ کے آگے بھی رو لیا اور جناب جا کے داتا صاحب سے اور خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی مانگ لیا اور جناب ماشاءاللہ اللہ قرآن میں بیٹھے عبد پڑھ رہا ہے تو جھوم رہے ہیں اور قبالی لگی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ اللہ اچھل رہے ہیں اور اگر کوئی مغنیہ گانا گا رہی ہے تو موسیقی کی روح میں لئے میں ڈوبے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ کوئی اسلام ہے تماشا ہے یہ کیا ہے کون کہتا ہے اس کو اسلام یہ کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور چوم رہے ہیں سبحان اللہ کے سینہ ٹھنڈا ہو جائے اور شکل یہود و نسارہ سے ملتی ہے